ان اللَّهَ <مَوْلَاكُم> اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کے خلاف لڑتے رہو ہاں اگر یہ لڑائی سے باز آ جاتے ہیں تو چھوڑ دو لیکن اگر باز نہیں آتے وہ ان اگر وہ منہ مو موڑتے ہیں لڑائی سے رکنے سے یعنی لڑائی سے نہیں رکتے تو پریشان مت ہونا پریشانی تو ہوتی ہے نا امریکہ یہ اتنا بڑا خدیث ہے اتنا بڑا ملک ہے امریکہ افغانستان جیسے باون ملکوں کو کہا جاتا ہے کیا کہا ہے میں نے امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر باون افغانستان موجود ہیں بات سمجھ مار رہی ہے یعنی ایسا ہو رہا ہے جیسے کہ ایک بکرے کے ساتھ باون بکرے مل کر لڑ رہے ہیں یہ تو خود صرف امریکہ ہے امریکہ کو کہتے ہیں یو ایس اے یوناڈ اسٹیٹس آف امریکہ یوناٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ یعنی بہت سارے ملکوں کے اتفاق اور اتحاد کو امریکہ کہتے ہیں یہ باون ملک ہیں باون ملک سب مل کر امریکہ کہلاتا ہے باون ملک سب کا نام امریکہ ہے بات سمجھ ما رہی ہے اور پھر اس امریکہ کے ساتھ مل کر پینتالیس کے قریب یورپی ملک بھی آئے ہیں یہاں افغانستان میں یعنی سو کے قریب افغانستان جیسے ملکوں کے فوجی جو ہیں ہم پر حملہ کر رہے ہیں اس وقت اور ہمارے پاس ایک کوف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود الحمد اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلبہ آتا فرمایا ہے الحمدللہ ہم طالبان جیت گئے ہیں ایک سو ملکوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے اور جو لڑ نہیں رہے وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے مثال کے طور پر یہ عرب ممالک آپ کہہ دیں ان کی فوجیں یہاں پر نہیں ہیں لیکن یہ بھی امریکہ کے ساتھ ہے یعنی پوری دنیا آپ کے خلاف لڑ رہی ہے اس کے باوجود الحمد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم کامیاب ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں وَإن تولو اگر یہ جنگ سے نہ رکے تو کیا ہوگا ہے اللہ یہ تو بہت زیادہ طاقتور ہیں بہت زیادہ زوراور ہیں ان کے پاس ٹینک ہیں ان کے پاس بختر گاڑیاں ہیں ان کے پاس تیارے ہیں ان کے پاس سیارے ہیں ان کے پاس ہیلی ہیں ایسے تیارے ہیں جن میں پائلٹ بھی نہیں ہوتا دور سے آسمان سے میزائل ہٹ کرتے ہیں آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا کہاں سے آیا اور کہاں گیا یہ جو ڈرون طیارہ ہے ڈرون انگلش میں شہد کی مکھی کے نر کو کہتے ہیں بون اس طرح آواز آتی ہے نا اس کی اس کی جو آواز ہے یہ شہد کی مکھی کا جو نر ہوتا ہے اس کی آواز کی طرح آواز نکالتا ہے ڈرون اس لیے اسے ڈرون طیارہ کہتے ہیں یعنی اردو میں اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہیں گے نر شہد مکھی جہاز جیسے مرغی کا مرغا ہے تو مکھی کا مکھا ہے تو نہیں ہے تو لمبا سا نام ہے نا بھی شہد کی مکھی کا جو نر ہوتا ہے اسے ڈرون کہتے ہیں اور یہ ڈرون تیارہ جو ہے اس کی آواز اس کے جو بنانے کی آواز ہے یہ اسی طرح ہے اس نے کتنے ہزاروں مجاہدین کو قتل کیا ہے اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم الحمد کامیاب ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر یہ جنگ سے باز نہ آئیں ہمارے اوپر حملے کرتے رہیں تو ہم کیا کریں تو اللہ تعالی نے فرما دیا پریشان مت ہوا کروں فالم ولاکم جان لو کہ اللہ تمہارا دوست ہے نعم ال مولا و وہ بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے وہ امریکیوں کی طرح دوست نہیں ہے امریکی جب یہاں آئے تو ان کے ساتھ بہت سارے غدار منافقین مرتدین شامل ہو گئے اور آج امریکہ یہاں سے جا رہا ہے تو ان کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور وہ خوف کے مارے ڈر کے مارے مر رہے ہیں کچھ دنوں پہلے بھی ایک مر گیا ہے نا اب زیادہ تفصیلات میں یہاں سبق میں بیان نہیں کر سکتا ایک جاسوس کچھ دنوں پہلے مر گیا خوف سے مر گیا ڈر سے کہ جس حکومت کی میں جاسوسی کر رہا تھا جس حکومت کی میں وفاداری کر رہا تھا وہ تو حکومت جا رہی ہے اب میرا کیا ہوگا طالبان تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیں گے اسی خوف سے اسی ڈر سے وہ بیچارہ مر گیا الحمدللہ کتنے سارے مر رہے ہوں گے کتنے ساروں کے جسم مر رہے ہوں گے کتنے ساروں کی روحیں مر رہی ہوں گی اور کتنے ساروں کے دلوں کی دھڑکن بند ہو جائے گی اور ابھی خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ ہزاروں لوگ امریکہ برطانیہ اور یورپی ملکوں کو درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہمیں لے جاؤ یہاں سے ہمیں ویزا دو تاکہ ہم باغ جائیں یہاں سے طالبان آ رہے ہیں بیس سال تک ہم نے ان کی دشمنی کی ہے بیس سال تک ہم چھاپوں میں آپ کے ساتھ رہے ہیں بیس سال تک ہم ان طالبان کی مار پٹائی کرتے رہے ہیں بیس سال تک ہم ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں آپ کی خدمت ہم نے کی ہے آپ کے پاؤں کے تلوے ہم نے چاٹے ہیں اب ہم کہاں جائیں طالبان تو آ رہے ہیں یہ بیس سال کا انتقام تو ہم سے لیں گے ہزاروں لوگ درخواستیں دے رہے ہیں امریکہ یورپ اور دوسرے ملکوں میں باغ رہے ہیں لوگ اچھے لوگ باغ رہے ہیں نہیں شیطان باغ رہا ہے شیطان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزر سکتا ادا سلق عمر فجن سل کا شیطان الفجن آخر عمر جب کسی گلی سے گزرتا ہے تو شیطان دوسری گلی سے نکل جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نمونے پر چلنے والے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اس حسنا پر چلنے والے عمر ملا محمد عمر یہ بھی عمر ہے نا ہمارے جو بادشاہ تھے ان کا نام بھی عمر ہے اس لیے خوش ہوا کرو کہ ہمیں بھی اللہ نے ایک عمر دیا ہے ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا یہ عمری لشکر اب آ رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب عمر کے ماننے والے آئیں گے تو شیطان تو بھاگے گا نا ایک بہت اچھا وقت آ رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ قربان ہو جائیں گے بہت سارے لوگوں کا خون بہے گا اچھے لوگ بھی سچے لوگ بھی صادقین بھی منافقین بھی بہت زیادہ لوگ قتل ہوں گے لیکن دین اسلام کا بول بالا ہوگا دین اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا اچھے اچھے لوگوں کا خون بہے گا اچھے اچھے لوگ جام شہادت پی لیں گے اچھے اچھے لوگ ان دشمنوں کے خلاف مارکے میں اور جنگ میں کام آ جائیں گے بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب فتوحات نزدیک ہوتی ہیں کافر شکست کھانے لگتا ہے کافر ہارنے لگتا ہے تو دو قسم کی باتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر ایک بہت زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر فتنوں میں اضافہ ہوتا ہے فتنے ہوتے ہیں مال و دولت کا فتنہ عورت کا فتنہ بازاروں کے فتنے زراعت و تجارت کے فتنے منصب مصولیت اور بڑا بننے کا فتنہ بہت سارے فتنے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مخلص لوگ جام شہادت پی کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جن کی نیتوں میں خرابی ہوتی ہے وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اب فتوحات شروع ہو گئی ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے امریکہ چلا جائے گا کچھ دنوں بعد آپ کہیں گے چلا گیا ہے. پھر بھی لڑائی جاری رہے گی تو فتح کہاں ہے فتوحات کہاں ہے یہ فتوحات کی علامتیں ہیں فتوحات کی علامت یہ ہے کہ فتنے زیادہ ہوں گے اور شہید بھی زیادہ ہوں گے فتوحات کی علامت یہ ہے کہ فتنے بھی زیادہ ہوں گے شہید بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شوہدا میں سے بنائے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا کر رکھے یہ مت سمجھا کرو کہ فتوحات ہو جائیں گے تو یہاں جنت الفردوس بن جائے گا کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا نہیں, نہیں. فتوحات جب نزدیک ہوتی ہیں تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں بھی پریشان ہوتی ہے باپ بھی پریشان ہوتا ہے اور بچے کی زندگی کو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو فتحات الحمد شروع ہیں سب منتظر ہیں کہ ایک حکومت قائم ہوگی ایک اسلامی حکومت جو ہے سب کے سامنے آئے گی جیسے کہ بچے کے سب منتظر ہوتے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوگا لیکن پریشانی ماں کو بھی ہے باپ کو بھی ہے اور بچے کو بھی ہے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو مبارک مبارک مبارک مبارک ہوتی ہے نا ہر طرف سے مبارک بادیں ہوتی ہیں ابھی جو کام ہو رہا ہے یہ بچے کی پیدائش سے پہلے کا مرحلہ ہے اس لیے ہمیں بہت دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہمارے طالبان کی مدد فرما اے اللہ ہمارے طالبان کی صفوں میں جو غلط قسم کے لوگ داخل ہو گئے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں ان سے ہماری صفوں کو صاف فرما آئی والے ایران کے استخبارات والے ازبکستان تاجکستان اور مستان کے دوسرے استخبارات والے یہ اب آہستہ آہستہ ہماری صفوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے تو اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے بیدار رہنا چاہیے تاکہ ہماری یہ قربانیاں ضائع نہ ہو جائیں اللہ تعالی انشاءاللہ اللہ طالبان کی مجاہدین کی ماؤں کی بہنوں کی بچوں کی بچیوں کی یتیموں کی یہ قربانیاں ضائع نہیں کرے گا وہ دن ضرور آئے گا جب بچہ پیدا ہوگا اور لوگ مبارکباد مبارک باد مبارک بات گے ضرور آئے گا وہ دن لیکن اس دن کے آنے سے پہلے بہت ساری مشکلات بھی آئیں گی بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوں گے